بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھانوےواں مکتوب وعدہ اور وعید کے بیان میں میرے بھائی شمس الدین تمہیں معلوم ہو کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ مطلق عذاب کا وعدہ کافروں کے لیے اور وعدہ مطلق یعنی اجر و ثواب کا وعدہ مومنوں کے حق میں ہے پھر وہ مومن جو گناہگار ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا کہ وعید مطلق کی ضد میں آئے اور محسن مطلق بھی نہیں ہوتا کہ وعدہ مطلق کی امید کرے اس میں لوگوں کا اختلاف ہے تضلہ کا قول یہ ہے کہ وہ اہل وعید مطلق میں ہے اگر دنیا سے گنہگار گیا تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا لیکن اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ اس کو ان میں سے کسی ایک پر مخصوص نہ کریں بلکہ موقوف رکھیں اس لیے نہ وعدہ مطلق ہے نہ وعید مطلق اس کا حکم مشیت الہی کے ساتھ معلق ہے اگر چاہے تو اس کو بخش دے یہ اس کا فضل ہوگا اور اگر چاہے عذاب کرے یہ اس کا عدل ہوگا لیکن مومن کے لیے کسی حال میں خلود جہنم نہیں کہتے خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جو مومن اس جہان سے گنہگار جاتا ہے تو اس کے ساتھ ان تین باتوں میں سے ایک کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے یا پیغمبران علیہ السلام کی شفاعت سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یہ جتنا گناہ ہے اتنا عذاب کیا جاتا ہے اور پھر آزاد کر دیا جاتا ہے شیر گر گنہ گاری درے توبہ استباز توبہ کن چون در نخواہد شد فراز گر بدیں درگے گے آئی دمیں صد صدفتوحت پیش بار آئے ہمیں اگر تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو کوئی اندیشہ نہیں کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک یہ دروازہ بند نہیں ہوتا توبہ کیے جا اگر تو پل بھر کے لئے بھی اس دروازے میں داخل ہو جائے گا تو فتح او کامرانی ضرور تجھے حاصل ہو جائے گی اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر خداوندے بزرگ بزرگ برتر چاہے تو بندے کو صغیرہ و کبیرہ دونوں گناہوں میں عذاب کرے اگر چاہے صغیرہ معاف کر دے اور کبیرہ میں پکڑ لے اگر چاہے کبیرہ معاف کر دے اور صغیرہ میں پکڑ لے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا گناہ کبیرا معاف کر دے اور دوسرے کو گناہ صغیرہ پر عذاب کرے بہرحال یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اس کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا اور گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اگر وہ عدل و انصاف سے کام لے تو وہ چھوٹا نہیں رہے گا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جہاں فضل کی بارش ہو وہاں کبیرا بھی کچھ نہیں اور جہاں عدل ہو وہاں صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے غرض یہ ہے کہ فضل کے سامنے کبیرہ کبیرہ اور عدل کے سامنے صغیرہ صغیرہ نہیں رہ جاتا اسی راز کو یہاں بیان کیا ہے شعر اگر فضل کنی یقین بر سیتم ہما درعد و اے ما ذاکر تو, تو اگر تو نے فضل کیا تو یقینا ہم سب چھوٹ جائیں گے اور اگر کہیں عدل سے کام لیا تو ہماری ذلت و رسوائی پر ہزار افسوس ہے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ جس صغیرہ گناہ کو بندہ اپنے خیال میں صغیرہ سمجھ لے اور پرواہ نہ کرے وہ کبیرہ بن جاتا ہے اور جس گناہ کو بندہ کبیرہ جانتا ہے اور خوف و خشیت میں مبتلا ہوتا ہے وہ صغیرہ بن جاتا ہے یہیں سے اس کی اصل ہے کہ بزرگوں نے کسی گناہ کو صغیرہ نہیں کہا ہے الغرض اہل سنت کے نزدیک اگر کفر سے پرہیز کیا ہے تو سارے گناہ بخش دیے جا سکتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی شرک معاف نہ فرمائے گا اور شرک کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف فرمائے گا یہی راز ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے شیر معذ آخر کے در بکشادہ ایم تو فراست کردہ ما استادہ ایم عشق بازی چہ حکمت می کند می کند این کار در رحمت می کند گر ہما کس جز نمازی نیستے حکمت عشق بازی نیستے کار حکمت جس چنی نبوت تمام لا جرم جو دش چنی آمد مدام تو واپس لوٹ آ کیونکہ ہم نے تیرے لیے دروازہ کھول دیا ہے تو پشیمانی میں مبتلا ہے تو ہم تیرے گناہ معاف کرنے کو تیار ہیں دیکھو عشق بازی کس حکمت سے کام کرتی ہے پہلے یہ کام کرتی ہے یعنی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہی رحمت کرتی ہے اگر تمام بندے صرف نمازی ہوتے تو اس کی حکمت کو عشق بازی کا موقع نہ ہوتا حکمت کا کام سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ بس ضرور اس کی مہربانی ہمیشہ ایسی ہی رہے خداوند عزوجل نے بغیر کسی شرط کے مشرق کی مخفرت کی نفی کر دی اور, اور شرق کے علاوہ جو گناہ ہے اس کی مخفرت کو مشیت سے متعلق کر دیا اور کبیرہ گناہ چونکہ شرک کے علاوہ ہے اس لیے چاہیے کہ صغیرہ کی طرح مشیت مغفرت اسے بھی گھیر لے تاکہ تعلیم کا پورا فائدہ حاصل ہو اے بھائی امیدوار رہو ہر چند کہ تم مفلس اور خالی ہاتھ ہو پھر بھی مایوسی کی کوئی وجہ نہیں کسی بزرگ نے کہا ہے شیر گر بدی درگے نداری ہیچ تو ہیچ نیست افکندہ کم تر ہیچ تو نی ہم زہدے مسلم می خرند ہیچ بر درگاہ او ہم می خرند اگر اس کے دربار کریمی میں تو بالکل خالی ہاتھ ہے اور تجھ سے زیادہ ناکارہ اور کوئی نہیں ہے تو یہ نہ سمجھ کہ وہ صرف زحد ہی کو خریدتے ہیں بلکہ ناکارہ بندے بھی اس کے دربار میں خریدے جاتے ہیں اس آیت شریف کی شان نزول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے کہ قاتل وحشی کے حق میں ہے کسی شخص نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے کچھ مال دینے کا وعدہ کیا تھا مگر جب وحشی نے ان کو قتل کر دیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گیا وحشی نے اپنے دل میں کہا کہ میں حضرت حمزہ کو زندہ تو نہیں کر سکتا میں کیوں نہ اپنی ہی زندگی کی فکر کروں اس نے کسی کو حضور صلی اللہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہلایا کہ میں نے یہ ظلم کیا ہے کیا میرے لیے صلح کی گنجائش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تو واپس لوٹ آئے یعنی توبہ کرے تو ضرور گنجائش ہے پھر ویشی نے کہلایا میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت کرتا ہوں پھر بھی ویشی نے پیغام پہنچایا آپ کے لیے تو خدا کا یہ فرمان ہے لئی سل من العمر شین آپ کو خود کسی عمر میں اختیار نہیں ہے ضمانت تو اس کی چاہیے جس کے ہاتھ میں کچھ ہو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یکفر یُشر کا بے آخر تک پھر بھی ویشی نے کہلا بھیجا مغفرت کا حال تو اس کی مشیت پر موقوف ہے میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ کو بخشے گا یا نہ بخشے گا میں اس سے بہتر شرط چاہتا ہوں تاکہ صلاح کر لوں پھر یہ آیت نازل ہوئی ولدین ولا ختل حرم الله اللہ الا بالحق ولاَ يزنون. ون اور وہ لوگ جنہوں نے کسی دوسرے معبود کو نہ پکارا اور کسی شخص کو بلا جرم و گناہ قتل نہیں کیا اور زنا کے مرتکب نہ ہوئے نشی نے جوابن کہلایا میں نے یہ تینوں کام کیے ہیں اور وہ مجھے نہیں بخشے گا تو میں کیوں آؤں اگر اس سے کوئی بہتر بات ہو تو میں حاضر ہو جاؤں ورنہ اپنی جگہ قائم رہوں جواب آیا الا من تابا وامن و عمل صالحا مگر جس شخص نے توبہ کی اور عمل صالح کیا اس نے پھر جواب کہلہ بھیجا کہ یہ شرط مشکل ہے میں یہ کر سکتا ہوں کہ ایمان لاؤں مگر عمل صالح کی زمانت نہیں دے سکتا کون جانتا ہے کہ میں کر سکوں گا یا نہیں کوئی بات اس سے بہتر چاہتا ہوں اس پر خدا کا فرمان نازل ہوا قل یا يا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميع انہو ہوا الغفور الرحیم کہہ دو اے بندو تم نے جانوں پر ظلم کیا ہے تو خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ تعالی نے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا بے یقینا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے اس پر وحشی نے کہا کہ ہاں اب ہماری صلاح ہے اور دربار رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا الحمد علی علیہ خدا کی ان نعمتوں پر اس کا شکر اور تعریف واجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ تمام گناہگاروں کی ساری خطائیں اس کے دریائے فضل و کرم کے سامنے ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہیں جیسا کہ کہا ہے شعر ہست دریائے فضلش بے دریخ بر درے اوہر مہاق اشک میخ ہر کرا باشک چنا بخشائش کہ تغیر آر دش آلائش جبکہ اس کا فضل و کرم کے دریا بے حد و بے پایا ہے تو اس کے سامنے بندوں کے تمام گناہ بارش کی ایک بوند کے برابر ہیں جس کے دربار میں بخشش کا یہ عالم ہے تو گناہوں کا میل کچیل اس میں کیا تبدیلی پیدا کر سکتا ہے اب جانو کہ جب اس نے فرمایا ان اللہ یکفر الذنوب جامعہ بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا تو مغفرت تمام گناہوں پر شامل ہو گئی اس میں کبیرہ و صغیرہ کی کوئی خصوص نہیں ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمعیع صغیرها و قبیرها و سرها و جہرها بے شک اللہ تعالی تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہر گناہوں کو معاف کر دے گا اور یہ جو فرمایا کہ هو غفور الرحیم وہ بے شک بخشش کرنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے اس کے یہ مانی ہے کہ ہم تم کو اس لیے معاف نہیں کریں گے کہ تم معاف کیے جانے کے قابل ہو بلکہ اس لیے کہ ہماری صفت غفور اور رحیم ہے اور ہم اپنی صفتوں کے مطابق کام کرتے ہیں تمہاری لیاقت کی بنا پر نہیں اور پہلی آیت ان اللہ یکفرو یشر کا آخر تک کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تو نے شرک کیا تو میرا بدل قائم کیا اور دوستی میں شرک و بدل کی شرط نہیں ہے اور جب تو نے شرک نہ کیا تو کسی دوسرے کو میرا بدل نہ ٹھہرایا اب جو ت نے گناہ کیا تو یہ بے ادبی اور گستاخی ہے اور دوستی میں بے ادبی اور گستاخی کو نظر انداز کر دینے کی شرط ہوتی ہے یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر میں اسے نہیں چھوڑوں گا ہاں گستاخیوں کو چھوڑ دوں گا قصہ میں اس کی ایک اصل ہے کہ جب وارث اور موروث ایک کا دین ایک ہو تو کسی وجہ سے بھی موروس محروم نہ کیا جائے گا سوائے قتل کے یعنی اگر اگر موروس نے وارث کو قتل کر دیا ہے تو وراثت سے محروم ہو جائے گا کیونکہ قتل سے اصل کی تخریب ہوتی ہے اصل قائم رہے تو شاخیں بھی قائم رہتی ہیں اسی طرح شرک سے اصل اصل ایمان کی تخریب ہو جاتی ہے اگر اصل ایمان قائم رہے تو مغفرت اس پر واقع ہوتی ہے ایک دن شبلی رحمتہ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے ایک آواز سنی کوئی کہہ رہا تھا کلو ضم بلکھ مخفورن سر اراد عنی تیرے سارے گناہ بخش دیے گئے سو اے میرے ساتھ روغدانی کی سوائے میرے ساتھ روگدانی کے انہوں نے ایک آہ کی اور بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ کہنے والے نے جب یہ کہا کہ تیرے تمام گناہ بخش دیے گئے سوائے اس کے کہ تو نے مجھ سے کہ تو مجھ سے منہ پھیر لے تو میں نے خدا کا یہ کلام سماعت کیا ان اللہ یکفر و یشر کا بھی آخر تک اس مقام پر خوف غالب رہتا ہے اور یہ لوگ خوف پر زندگی بسر کرتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں اسی خوف و وحشت کے عالم میں کرتے ہیں دہشت کے عالم میں کرتے ہیں سننے والوں کو گمان ہوتا ہے کہ یہ لوگ اہل وعید ہیں مگر ایسا نہیں ہے یہ اپنے چھوٹے گناہوں کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں کیونکہ گناہ کو ہی سمجھنا فرمان حق کو خفیف جاننا ہے اور گناہوں کو بڑا سمجھنا فرمانۂ الہی کا اکرام و احترام کرنا ہے یہ خدا کے لیے اپنے نفس کے دشمن ہوتے ہیں نہ کہ اپنے لیے خدا کے دشمن کیونکہ عارفوں کی صحبت نفس کے ساتھ نہیں ہوتی اور نہیں انہیں حقوق نفس کا طلب کیوں کر ہو سکتی ہے خداوند عزوجل ان کا دوست ہے اور نفس ان کا دشمن ہے دوست کے لیے دشمن سے لڑتے ہیں دشمن کے لیے دوست سے لڑائی مول نہیں لیتے پس جو شخص اپنے نفس کے ساتھ صلاح کرتا ہے خداوند عزوجل سے لڑائی کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی صفائی اور پاک بازی کو دیکھتے ہوئے ان کا مطالبہ حق ان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ راست بازی جو ان کے اندر ہے اپنی تمام امیدیں دوسرے کے لیے اللہ تعالی سے قائم کرتے ہیں اور جتنا خوف ہے وہ اس طرح اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا تمام انہی کے لیے وارد ہوئی ہیں اور بندے کا ایمان حقیقتا اس وقت کامل ہوتا ہے کہ اگر آسمان سے کوئی بلا نازل ہو تو سمجھے کہ یہ میرے شومی اعمال کی وجہ سے ہے اور اگر اس کو کوئی نیکی اور بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اسے کسی دوسرے کے تو فعل سمجھتا ہے ان میں سے کسی نے کہا ہے ربائی ما گبرے قدیم او نامسلمان ہستیم نام آورے کفر و ننگے ایمان ہستیم شیطان چو یمارصد کل اندازد در وسوسہ او استاد شیطان ہستیم ہم پرانے بت پرست اور کافر ہیں ہم کفر میں مشہور اور ایمان کو رسوا کرنے والے ہیں جب شیطان ہمارے پاس آتا ہے تو اپنے سر سے ٹوپی اتار لیتا ہے کیونکہ ہم وسوسہ پردازی میں شیطان کے بھی استاد ہیں حضرت خواجہ فدیل ایاد رحمتہ اللہ علیہ سے عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان لوگوں یعنی حجاج کا حال کیسا دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا اگر میں ان کے درمیان نہ ہوتا تو سب کے سب بخش دیے جاتے یعنی بدترین خل کے خدا میں ہوں اگر ان کی بخشش نہ ہو تو یہ میری شومی اور بدبختی کی وجہ سے ہے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اپنی قوم میں ڈھونڈو کہ جو بنی اسرائیل میں سب سے بہتر ہو انہوں نے ایک شخص کو تلاش کیا جو ظہد و ریاضت سے آراستہ تھا پھر خدا کا فرمان ہوا کہ اس شخص سے کہو کہ بنی اسرائیل میں بدترین شخص کو تلاش کرے اس نے تین دنوں کی مہلت مانگی چوتھے روز اپنی گردن میں رسی باندھ کر موسا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا میں بنی اسرائیل کے بدترین آدمی کو تلاش کر کے لایا ہوں موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ عابد و زاہد ہو ایسا کیوں کہتے ہو اس نے کہا اس لیے کہ میں اپنے گناہوں کو یقین کے ساتھ جانتا ہوں اور دوسرے کے گناہوں میں مجھے شک ہے اور وہ شخص جس کے کا یقین ہو وہ بدتر ہے اس کے مقابلے میں جس کے گناہوں میں شک ہو موسا علیہ السلام پر پھر وہی نازل ہوئی اے موسا بنی اسرائیل میں وہی سب سے بہتر ہے اس لیے نہیں کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بدترین خلق جانتا ہے اور خواجہ سری سقطی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا میں روزانہ چند بار آئینہ دیکھتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں میرا منہ سیاہ تو نہیں ہو گیا اسی لیے کہا ہے شعر گر تو پیش آئی زمو در نظر خویش تن را ازبت بینی بتر مداح و ذمت گر تفاوت می کند بت گرے باشی کے رویت می کند اگر تو بال برابر بھی اپنی نگاہوں میں بہتر نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو ایک بت سے بھی بدتر سمجھ لے اگر تو اپنی تعریف اور مذمت میں فرق محسوس کرتا ہے تو ایک بت ساز جو تیرا چہرہ بناتا ہے لے بھائی بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا میں اخلاص کا نور اور نفاق کی ظلمت بندے کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم فی ہم من اثر سجود ان کی پیشانی پر سجدہ نیکی کی علامت ظاہر ہوتی ہے مگر جب تک دیکھنے والے کو وہ بسارت حاصل نہ ہو نہیں دیکھ سکتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی جو آپ نے خدا سے کی کہ میری امت سے خصف یعنی بستیوں کا زمین میں دھنس جانا اور مسخ یعنی چہروں کا بگڑ جانا کو اٹھا لے تو اس امت میں بڑی رسوائی ظاہر ہوتی بزرگوں نے کہا ہے کہ اگلی امتوں میں یہ بلا تھی مگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ ہے نیز خواجہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کسی ایسی جگہ مروں جہاں لوگ مجھے جانتے ہوں معلوم نہیں وہاں کی زمین میری لاش کو قبول کرے یا نہ کرے اور میں رسوا ہو جاؤں ان کو اپنی ذات سے یہ بدگمانی تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو بدترین مخلوق جانتے تھے اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنے متعلق ایسا گمان نہ کرتے حالانکہ یہ اس امت کے پچھلے بزرگوں میں سے ایک ہیں لیکن خداوند عزوجل نے اس امت کو ایسی رسوائیوں سے بچا لیا ہے اسی راز کو یہاں ظاہر کیا ہے قطع زدرد زد دین ہماں پیران راہ رہ محاسن حاص خون دل حسابست ہماں مردان دین راضی مصیبت جگر ہا تشن او دلہا کبابست دین کے درد و اندیشے سے اس راہ کے پرانے چلنے والوں کی داڑھیاں ان کے خون دل سے رنگی ہوئی ہیں اس مصیبت سے مردان خدا کے جلد جگر تشنا اور دل جل کر کباب ہو رہے ہیں اے بھائی اس عالم وجود میں اپنے آپ کو مٹا کر نیست و نابود ہو جاؤ کیونکہ ہست ہونے کا حق اسی ذات پاک کو ہے اور نیستی تمہارا حق ہے آخر تم نے سنا ہوگا الوجود بین الدمینی ادم دو عدم کے درمیان جو وجود ہے وہ بھی آدم ہی ہے اپنی ہستی کا نام و نشان مٹا دو تاکہ کسی دن ہستی کا جلوہ نظر آئے جیسا کہ کہا گیا ہے شعر تو مباش اس کا کمال این است او بس تو خود گم شویس است, است او بس جب تو مطلق باقی نہ رہ جائے تو سمجھ لے کہ یہ تیرا کمال ہے اور جب تو اپنی خودی سے گم ہو جائے تو بس یہی وسال ہے اگر پروانوں کو اپنی ہستی کی ذرہ برابر بھی قدر و قیمت ہوتی تو اس طرح آگ کے شولوں پر ٹوٹ کر نہ گرتے اور خاک نہ ہو جاتے ساری دنیا کے او شاک اسی تمنا میں ایڑیاں رگڑتے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے پروانوں یا دیوانوں کے ساتھ اٹھائیں اور کوئی ان کی بات پوچھنے کا روادار نہیں ہوتا کسی نے کہا ہے عاشقان چوں ہلکا بر درمان اند اندان کا نزدیکت کسے راہ راہ نیست تیرے دروازے پر تمام اشاق حلقہ باندھ کر پڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ تیرے پاس پھٹکنے تک کی کوئی راہ نہیں ہے عقلیں اس کے جلال میں حیران ہیں اور فہم و خرد اس کے جمال و ادرا کے جبروت میں پریشان اور آجز ہیں فکر و تدبیر ان کے کاموں میں زیر و زبر ہو کر رہ گئی ہے اسی حقیقت کو یوں بیان کیا ہے ربائی اے کبک ہزار بازو در بند استو اے آہوئے شیر گیرتا چند استو بس کن کے نیافت ہیچ پہ ونداست خود راب او بلا در افقند استس استو اے وہ کہ تو ہزار بازو والے کبوتر کو شکار کرتا ہے اے وہ کہ شیروں کو پکڑنے والے ہرن تیری قید میں ہے اب بس کر کہ ان میں سے کسی نے تیرا قرب حاصل نہیں کیا اس لیے سب رنج و بلا میں مبتلا ہو گئے ہیں والسلام